تاریخ دعوت آدم سے دابا تک تاریخ کیا ہے تاریخ علم کی ایک شاخ ہے جس میں ماضی کا منظم مطالعہ کیا جاتا ہے ہسٹری اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف پاسٹ ایونٹس قدیم زمانے سے تاریخ کے مطالعہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سیاسی واقعات یعنی پولیٹیکل ایونٹس کو یونٹ بنا کر حالات کو قلم بند کیا جائے مثلا انڈیا کے حوالے سے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے راجاؤں کے عہد کا ذکر کیا جائے اس کے بعد مغلوں کا دور اس کے بعد انگریزوں کا دور اس کے بعد کانگریس کا دور پھر اس کے بعد بی جے پی کا وغیرہ موجودہ زمانے میں آرن تائم بھی وفات انیس سو नया نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اس نے تہذیب یعنی سویلائزیشن کو یونٹ بنا کر اپنی مشہور کتاب اسٹڈی آف ہسٹری تیار کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو اس میں یہی ترتیب نظر آئے گی مگر اس طریقے مطالعے میں تاریخ کا ایک اہم پہلو چھوٹ گیا ہے اور وہ ہے خدا کے پیغمبروں کی تاریخ یہ ایک حقیقت ہے کہ معروف تاریخ کے ساتھ تاریخ کا ایک اور دھارا ہر زمانے میں چلتا رہا ہے یہ پیغمبروں کی تاریخ کا دھارا ہے مگر تاریخ کا یہ دھارا مدون تاریخ میں بہت کم ریکارڈ ہو سکا پیغمبروں کی تاریخ کا ماخذ نسبتاً بہت محدود ہے بنیادی طور پر اس کے تین ماخذ ہیں بائبل قرآن و حدیث اور اثریات یعنی آرکیالوجی ببلیکل لٹریچر میں اس سلسلے میں کافی معلومات پائی جاتی ہیں لیکن وہ بہت کم مستند ہیں قرآن اور حدیث کی حیثیت تاریخ انبیاء کے ایک مستند ماخذ کی ہے لیکن اہل علم کے نقطۂ نظر کے مطابق اس کی حیثیت زیادہ تر اعتقادی ہے آرکیالوجی یعنی کھدائی کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات اہل علم کے نزدیک مستند ہیں لیکن ان کا بڑا حصہ استمباتی معلومات کی حیثیت رکھتا ہے تاہم موجود معلومات کی روشنی میں ہم تاریخ انبیاء کا ایک مختصر خاکہ مرتب کرنے کی کوشش کریں گے مذہبی عقیدے کے مطابق آدم پہلے انسان تھے اور ساتھ ہی پہلے پیغمبر بھی آدم مکمل معنوں میں ایک انسان تھے آدم کے بعد طویل تاریخ میں برابر خدا کے پیغمبر آتے رہے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر یہ سلسلہ مسیح ابن مریم تک جاری رہا اس کے بعد پانچ ستر عیسوی میں خدا نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو پیدا کیا وہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے ان کے بعد اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر خدا کا جو کلام اترا وہ اپنی اصل صورت میں محفوظ نہ رہ سکا ان پیغمبروں کی زندگی کا بھی مستند ریکارڈ موجود نہیں پچھلے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتاب کیوں صحیح صورت میں محفوظ نہیں رہی اس کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی کتاب یا اس کا کلام صرف اس وقت صحیح صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے جب کہ اس کے معاصر پیروؤں کی تعداد کافی زیادہ ہو تاکہ خود پیغمبر کی نگرانی کے تحت اس کے زمانے میں حفاظت کا کام ممکن ہو سکے لیکن پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہ ہو سکا بعد کی نسلوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو مرتب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت تک پیغمبر کی چھوڑی ہوئی تعلیمات میں کافی بگاڑ آ چکا تھا مثال کے طور پر حضرت مسیح کو لیجئے حضرت مسیح کے معاصر پیرو بہت کم تھے ان کے حالات اتنے سقیم تھے کہ حضرت مسیح کے کلام کو محفوظ کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا بعد کی نسلوں میں حافظ کی مدد سے حضرت مسیح کے احوال یا ان کا کلام مرتب کیا گیا لیکن نسل در نسل تبدیلی ہونے کے بنا پر بعد کے ناقلین کو حضرت مسیح کے بارے میں جو کچھ ملا وہ کافی بدل چکا تھا اب بائبل کی صورت میں جو چیز موجود ہے وہ حضرت مسیح کے بارے میں بعد کے زمانے کا ریکارڈ ہے جبکہ وہ بدلتے بدلتے اپنی اصل حیثیت کو ختم کر چکا تھا پیغمبر اسلام کے ساتھ خدا کا یہ خصوصی معاملہ ہوا کہ آپ کی لائی ہوئی خدائی کتاب یعنی قرآن پوری طرح محفوظ ہو گئی اس بنا پر اب نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں آپ کی لائی ہوئی کتاب اب پوری طرح مستند صورت میں موجود ہے آپ کے متبعین نسل بعد نسل دنیا میں پائے جا رہے ہیں یہ چیزیں پیغمبروں کا بدل ہیں پیغمبر نے جو کام ذاتی طور پر کیا تھا اب وہی کام پیغمبر کے متبین کے ذریعے نسل در نسل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے دوسرے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتاب زمانہ تبدیلی میں مرتب کی گئی جبکہ پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی کتاب دور اول ہی میں محفوظ کر لی گئی اس سے پہلے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو پیغمبرانہ مشن کی اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے چند دور قرار پاتے ہیں یہ ادوار تاریخی ترتیب کو نہیں بتاتے بلکہ عمل کی مختلف نوعیت کو بتاتے ہیں ان ادوار کو حسب زائل تقسیمات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے نمبر ایک آدم سے لے کر مسیح تک نمبر دو ہاجرہ اور اسماعیل کے ذریعے ایک نئی نسل کی تیاری نمبر تین اسحاب رسول کی صورت میں ایک منتخب ٹیم کی تشکیل نمبر چار سیاسی جبر کا خاتمہ اور آزادی کے دور کا آغاز نمبر پانچ توہماتی طرز فکر کا خاتمہ فطری حقائق کے انکشاف،, انکشاف کے بعد سائنسی دلائل کے ذریعے دعوتی کام کا آغاز نمبر چھ سائنسی انقلاب کا ظہور میں آنا نمبر سات دابا کا ظہور اور عالمی دور دعوت کا آغاز حوالہ صورت النمل آیت بیسی نمبر آٹھ اخوان رسول کا رول مذکورہ درجہ بندی میں پہلا زمانہ وہ ہے جو حضرت آدم اور پیغمبر اسلام کے درمیانی زمانے میں آنے والے پیغمبروں سے تعلق رکھتا ہے ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں بظاہر کوئی بڑا انقلابی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن ان میں سے ہر ایک نے نہایت اہم کام انجام دیا یہ تمام پیغمبر مختلف زمانوں اور مختلف حالات میں آئے ہر ایک نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک عملی طریقہ قرآن کے لفظوں میں منہاج اختیار کیا اس اعتبار سے ان میں سے ہر ایک کو خدا پرستانہ زندگی کے لیے ماڈل کی حیثیت حاصل ہے ان میں سے تقریباً دو درجن پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اللذین حد اللہ فبی ہدام اقتدن آیت نوے یعنی ان میں سے ہر ایک خدا کے دین کا ماڈل ہے ان میں سے ہر ایک یہ بتاتا ہے کہ مختلف حالات میں خدا پرستانہ زندگی کی عملی صورت کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں دوسرا رول ہاجرہ اور آل ابراہیم کا ہے انہوں نے غیر معمولی قربانی کے ذریعے ایک انقلابی کام انجام دیا اس کے بعد کام کے دوسرے مراحل پیش آتے رہے ان کی تفصیل میں نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہے مثلاً اسلام دور جدید کا خالق اور ظہور اسلام وغیرہ دابا کے لفظی معنی ہوتے ہیں رینگنے والا یعنی کریپر جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سے مراد کوئی عجیب عجیب الخلقت حیوان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں ملٹی میڈیا کہا جاتا ہے ملٹی میڈیا صورت رفتار کے ساتھ حق پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے میرے اندازے کے مطابق دعوا کی حیثیت ایک ذریعے کی ہے داوا خود نہیں بولے گا بلکہ وہ دور جدید کے دائی کی آواز کو لے کر ساری دنیا میں اس کو پہنچا دے گا یہاں تک کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گھر اس سے خالی نہ رہے گا دا با کا ہتھیار ہوگا وہ خود انسان کے مانند کلام نہیں کرے گا واللہ اللہ عالم بص دابا کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ وہ ایک عجیب الخلقت حیوان ہوگا اور حیوان ہونے کے باوجود وہ موج طور پر خود انسانی زبان میں کلام کرے گا ایسا اگر مانا جائے تو یہ حالت امتحان کے خاتمے کے ہم معنی ہوگا اور قیامت کے ظہور سے پہلے حالت امتحان ختم ہونے والی نہیں روایت کے مطابق داببا کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اس بنا پر دابا کے ظہور کو ایک ایسا حرق عادت واقعہ نہیں مانا جا سکتا جو حالت امتحان کو ختم کر دینے والا ہو دابا کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں جو روایت روایات آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے تکلمہم مہم بلسان ذلخ فتقول بے صوتی یسما من قرب وباد القرطبی جل تیرا صفا دو سو اڑتالیس یعنی دابا لوگوں سے تیز زبان میں بولے گا وہ ایسی آواز میں بولے گا جس کو قریب والے بھی سنیں گے اور دور والے بھی سنیں گے اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ دابے کی خود اپنی آواز ساری دنیا میں براہ راست طور پر سنائی دے گی تو یہ ایک ناقابل فہم بات ہے کیونکہ اگر دابہ اتنی زیادہ بلند آواز میں بولے کہ ساری دنیا لوگ ساری دنیا کے لوگ اس کو براہ راست طور پر سنیں تو لوگ اس کو سننے سے پہلے صرف اس کی صوتی دھماکے ہی سے مر چکے ہوں گے اس قسم کی بلند آواز انسانوں سمیت تمام چیزوں کو دفاتر تباہ کر دے گی اس کے بعد کوئی سننے والا ہی نہیں ہوگا جس کو کوئی سنانے والا سنائے اس طرح کی اور بھی کئی باتیں روایت میں آئی ہیں اس لیے دابا کے سلسلے میں جو روایت آئی ہیں ان کو درست مانتے ہوئے ان کی تعویل کی جائے گی یہ کہ ان کو لفظی طور پر درست مان لیا جائے میرے مطالعے کے مطابق دابا با کے زمانے کا ایک مشینی ہتھیار ہے یہی وہ چیز ہے جس کو آج کل ملٹی میڈیا کہا جاتا ہے حدیث میں بعد کے زمانے کے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے اس گروہ کو اخوان رسول کا نام دیا گیا میری سمجھ کے مطابق جو لوگ دابا کے اس جدید دعوتی امکان کو استعمال کر کے ساری دنیا میں دین حق کا پیغام پہنچائیں وہی اخوان رسول کہے جائیں گے اخوان رسول بعد کے زمانے میں وہی عظیم رول ادا کریں گے جو ساتویں صدی عیسوی میں اساب رسول نے ادا کیا تھا اساب رسول خیر امت کا پہلا حصہ تھے اخوان رسول خیر امت کا دوسرا حصہ ہوں گے یہ تاریخ دعوت کا آخری اظہار ہوگا اس کے بعد نہ موجودہ دنیا باقی رہے گی اور نہ دعوتی عمل کی ضرورت حاضہ ما ہندی ولعلم ان دلہ